میم الکلبین قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے اننا کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تا تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے رب والارض وما میں ان تم تین جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو لو رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب بل ہوں فی شکی اللہ پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں اور لہذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا یوشن جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ ایک دردناک سزا ہے اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے الذکر وقد جاءہم رسول مبین ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے ثم عنہ وقالو معلم مجنون پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ مو موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے ان کی اچھا ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ اننا منتقمون جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے اندو نیل کم رسول اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں اللہ چالو انسول پانی اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں وَإنِّي عُذتُ وَرَبِّكُمْ أَن <تَرْجُمُون> اور میں اس بات سے اپنے پروردیگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو علم اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ مُجْرِمُونَ پھر انہوں نے اپنے پروردیگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا وچ رو کیل بہر ہوں جم دک اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا ترکو من جنات جنتی کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات اور ایش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے قَوْمًا آخرين ان کا انجام اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا مسم کن پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی اسرمہ اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی مِن فرعون انهُ كان عاليا من المسرفين یعنی فرعون سے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا ولقد اخترناهم على علم من العالمين اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی مشی بل ام اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا لوگ صاف کہتے ہیں ان ہی کہ اور کچھ نہیں ہے بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا فأتو تم سواد اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤم خور قوم تبین قبل بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں میں خلا ہوں اکسا ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں انسلیمی کا تم اجمعی حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میاد ہے جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے بہت مہربان بھی ان شجا تز یقین جانو کہ زقوم کا درخت طعام الاثیم گنہگار کا کھانا ہوگا اولی فی البطون تیل کی تلچھٹ جیسا وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا کغلی غلی سے کھولتا ہوا پانی کھولو ہوں فاطل فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ تم نسو من عذاب خمی اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانے کا آزاب انڈیل ڈیل دو کہا جائے گا کہ لے چک تو ہے وہ بڑا صاحب اختار بڑا عزت والا تم بھی تنو یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے انتقین امین دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے و عیون باغات میں اور چشموں میں سون دس بت قابل وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندوس اور اس تبرق کا لباس پہنے ہوں گے كذلك وزوجناهم بحور عين ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے يدعون فيها بكل فاكهه امنين وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے لا الموت إلا عذاب جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا فضلاً من ربك ذالک هو الفوز العظيم یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ غرض اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب تم بھی انتظار کرو یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں